بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را تلک آیات الحکیم الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتی ہیں کن لیاجبن أن النَّاسَ نلجولی الَّذِينَ آمَنُوا ادریشری لین ا مدم سن دبل کھو نل س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 إَِّ رَبَّّكُم اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرََّّ فيِي سَِّتِ أَامِسَُّ سْتَوى على الععَفْش يُدَبِّر الأمْ مَا مِنْ شَفعٍ إِلَّا مِنْ بَعدِ إِذْنِه ذَالِكُم اللَّهُ رَبّكُمْ فَعبُدُ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 موجیم جمیا کوئی دوندین امنو آل بل کسپین کثروہ شرابم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 اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے ما خلق اللہ ذلك إلا بالحق يفصل لقوم يعلمون وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور اپنے کاموں کا حساب معلوم کرو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 اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون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 امن رب تجری مل انفی جن اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار دگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی فيها اللہم و فيها سلام فی ہوں ان الحمد دعو رب انلعال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 سلانج کاؤ کم فل شنا دور چل ندو نل بریس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 آراستہ کر کے دکھائی گئی ولاد لکھنل وما بہین چیون کنولی کو مل مجرمی اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو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 نلی ان کو میو اندو می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 کہ اس پر اس کے پروردگار دگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإذا أذقنا الناس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 کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں ہو اللہ یبتیوں سرحوہ جھری حنا سنا سو جل می میں کنوں و دعوا الله مخلصين له مفلی لئن نل من هذه لنكونن من ک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 خوشی کمیا مو کم سنو نبی کم بین کم تم چلو پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں نہ حق شرارت کرنے لگتے ہیں لوگوں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 ین حتى اب سو نام مت اخدیل ارب وظن ازن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 اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے للذین ہم فیہا خالدون جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید اور بھی اور ان کے چہروں پر نہ تو سیائی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین کسبوا السیئیات جزاء سیئیت بمثلها وترہقهم ذلہ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُرْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں یہی دو زخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَيَوْمَ نقول اشوکم کن کم تم اشوک اکمین وقول شوق ام نم تم اب اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے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 پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانو یفترون وہاں ہر شخص اپنے حمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا مسل اردو سنا ول ادوری یخریجل ہمل مئی ٹوخل مئی من ہی من ومن, الميت الميت ومن يدبر رل فسيقولون الله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 فذالک اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو حقلی میں اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے الہمین شور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 پم لم کے سطح کم پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں كون ایسا ہے کہ جو حق كا رستہ دكھائے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 ان اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامد نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے واقف ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَن يُفْتَرَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا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 تم فو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لوکو بل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 سبلیمل کم الم بری اون املو انبری املو اور اگر یہ تمہاری تکزیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں سم یا اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتی ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں کی نو لوگ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے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 خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یشو ہوں بس المندر فون بہین ہوں خود خسر الدین اللہ عموم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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي بَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً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 کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناگار کس بات کی جلدی کرتے ہیں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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذابِ دائمی کا بزا چکھو اب تم انہیں عمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُوْ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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به الی سچ لما جچ العذاب وس بينهم بالقسط وهم لا بلست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 انل زل مجا مینو ہر سجال مینو ہر أَذِنَ لَكُمْ ام کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے باس کو حرام ٹھہرایا اور باس کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو وما ظن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 والا وَلَا مل اسور فِي اخبار ولا أصغر سیک ولا أصغر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 لا خوف عليهم ولا هم سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غرناک ہوں گی اللہ منوق یعنی وہ جو ایمان لائے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 وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے <سؤال> السم و نبی نون دون شو کیا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 ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں سلطان بهذا بہ دول ہی ما لا تعلمون بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور تمہارے پاس اس اول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں قل ان کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلا نہیں پائیں گے فی ثم ثم بما كانوا ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے قومیالئی کم قَوْمِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ بھی فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضُوا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُوا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 ہوں فل کی وجال آتی پھر ان لوگوں نے ان کی تجزیح کی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 فراؤن اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے فلما جاءہم الحق من عندنا لسحر سو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسا،, للحق لما جاءكم هذا ولا يفلح موسا نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پانے کے قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين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 کلری مالی اور فراؤن نے حکم دیا کہ سب کاملے فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ کال چنا چیر جب جادوگر آئے تو موسا نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو پلم کالم جی تم نو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسا نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نیست تو نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناگار برا ہی مانے فَمَا آمَنَ خوف من فرعون ان ان فرعون الارض لمن تو موسا پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فیرون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فیرون ملک میں متکبر تھا اور وہ قبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو فعلیہ توکلو ان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 اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈالیو وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش وَأَوْحَيْنَا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 اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو وہ کالم سب الدنيا ربنا نم عن دنیا ربنا على على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى العذاب اور موسا نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بار رونق ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے اے پروردگار کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں؟ اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کے ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اقلوں کے رستے نہ چلنازن بھی بنی اس رو الحس بہم پھر ہت ادلچ بھبن اسر عل مسلم اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرم برداروں میں ہوں الان وقد عصيت قبل جی جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا جی کبھی بدل چلی تکون علی من لو تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بےخبر ہے بنی إسْرائِلَ مُبَوَّ أَصِدَطِون وَرَرزَقَناَاهُمْ مِنَ الطباتِ فَمَخْتَلَفُ فَمَغْسْتَلَفُ حتىَ جَ أَهُمُ العلْ إَِّ رَبَّكَ يَقض بَيْنَهُم يَومَن طِيامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَفْْتَلِفُ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک وہ جن باتوں میں اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا فَإن كنت في شك من ما أنزلنا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 ان عليهم ربك لا جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے ولو جاءتهم كل آیت حتی جب تک کے عذاب علیم نہ دیکھ لیں خا ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے لما آمنوا، كشفنا عنهم عذاب الخزی في الى حين سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک